أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سوره الاعراف قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقت هو من طين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین، سرد سے میں نے دو جملے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو تو سجدو انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس, سوائے ابلیس کے اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ ماں منا کا اللہ تس جدہ از امرتک. تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا امر تو, امر تو میں نے حکم دیا تجھے قالا انا وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور دلیل اس نے جملہ فعلیہ کی صورت میں دی کہ خلقتا اور مٹی, مٹی انفیری ہے یعنی آگ انرجی ہے مٹی میٹر ہے تو انرجی ظاہر بات ہے بہتر ہے تو اسے اصل میں سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا کہ دو جملے آپ کے سامنے ہم آج کے سبق کے حوالے سے تعالی کے لیے ان شاء اللہ تعالی جملہ انالیا میں مفول کو ضمیر کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تھا اور جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نسرا ذرا پھر ایک مطلب ٹرانسلیٹ کر لیں تاکہ وہیں سے سلسلہ جڑے جہاں سے ختم کیا تھا جی مزر نصرہ کے کی کیا ہے اس نے مدد کی ایکسیلنٹ ماجد نصرہ زیدن زید نے مدد کی حامد نصرہ زیدن اس نے زید کی مدد کی ایکسیلنٹ اب میں زید کی جگہ پہ پروناؤن یوز کرنا چاہتا ہوں زید مفول ہے منصوب ہے تو منسوخ ناؤن میں نے یوز کرنی ہے زید واحد مذکر ہے لہٰذا ہو کی ضمیر استعمال کروں گا اور یہاں پر لگا دوں گا الٹی پیش کے ساتھ کیونکہ ہو سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اگر زبر یا پیش حرکت ہو تو ہو پر الٹی پیش لکھی اور پڑھی جاتی ہے تو نصرہ ہو کا مطلب ہو گیا ہی ہیلپڈ ہیم ہی ہیلپڈ ہیم اوکے جی اس نے اس کی مدد کی پہلے اس نے زیاد کی مدد کی تھی زیاد کی جگہ میں نے پروناؤن استعمال کر لیا اس نے اس کی مدد کی اوکے کیا ترجمہ ہوگا حسن نصر زیدن و حامدن نصر زیدن و حامدن اس نے زید اور حامد کی مدد کی ماشاءاللہ اللہ میں زید اور حامد کی جگہ پر پروناؤن یوز کرنا چاہتا ہوں کون سا کروں گا ہما کیا بن جائے گا نصرہ ہما ٹھیک ہے کلیئر جی شاہ روس زیدن زئیدن و حامدن و ماہمودن ترجمہ کرتے ہیں کیا اس نے زید حامد اور محمود کی مدد کی اس نے زید حامد اور محمود کی مدد کی زید حامد اور محمود کی جگہ پہ میں پروناؤن یوز کرنا چاہتا ہوں کون سا کروں گا ہاں جی کیا بن جائے گا نسرا ہم جی ٹھیک ہے ترجمہ کریں امیر نصرہ اس نے مدد کی نصرہ زینبا اس نے زینب کی مدد کی ٹھیک ہے معاویہ زینب کی جگہ میں پروناؤن یوز کرنا چاہتا ہوں نسرا ہیلپ ہر ہیلپ ہر ماضی صاحب نسرا زینبا و مریما نسرا حما جی ایک سوال آیا ہے کہ یہاں پر نسر اتنی آئے گا جواب دیں نصرہ کی جگہ یعنی یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں یہاں نصرت نہیں آئے گا سمپل سی بات ہے پہلا اور چوتھا فائل کے اعتبار سے لگتا ہے مفول کے اعتبار سے نہیں لگتا مفول کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ اوکے ٹھیک ہے تو نصرہ ہما جو نصرہ نسرا زینبا و مریما و فاطمہ تا نسرا ہن شاباش تو دیکھیں یہ اشاروں والے جملے بن گئے پورے مارے نسرا ہو نسر ہوما نسرا ہوں نسرا کا ہیلپ یو نسرا کما نسرا کم نسرا کی نسرا کما نسرا کن ہیلپ می ہاں جی یہ آ یہی آئے گی نا می یہ کیا جاتی ہے زیر اگر اس کا سامنا اسم کے ساتھ ہوتا تو اسم زیر ہو جاتا دیکھتی اسے فیل کبھی زیر نہیں ہوتا تو کون آئے گا نون صاحب آئیں گے اور نون صاحب آتے ہی زیر ہو جائیں گے نسرا نی ہیلپ می ٹھیک ہے اور نسرا نا ہیلپڈ He اس Okay, جی تو پورا ایک نسرا کی گردان کو آپ چودہ کے چودہ کے ساتھ گھما کے چودہ جملہ فیلیا فیل فائل مفول والے بنا سکتے okay? ہیں اچھا جی, اس کے ساتھ آپ یہ چودہ پروناؤنس کو ایسے مفول یوز کر لیں گے کر لیں گے نا کون کرے گا ماشاءاللہ جی فروخت آپ کے لیے ورب ہے زلمان. اس نے ظلم کیا سب پہ ظلم کروانا ہے آپ نے جی شما شا شلام پورا بولے زلامہ نا پورا نیما سب پہ رحم کرنا ہے رحیم ہو رہیما ہوما رہیما ہوں رہیم ہہما ہوما رہیما ہن رہما کنہمانی رحمانی رہمانا حمیدہ جی کون کرے گا حمیدہ جی سویب حمید سمی اللہ من حمید حمیداہ جی سام حمیدہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی حمیدہ حمیدہ می نیکسٹ جی طرح امرا امارا کے مانا ہے اس نے حکم دیا امارا اس نے حکم دیا جی امرا ہو Mashallah. Mashallah. Last. Abdullah. Very good. Halakha. He created. کنہ خال نی خال نا اوکے جی عاصف نصرہ کیا مطلب ہے ایکسیلینٹ ان دو نے مدد کی ان دو نے اس کی مدد کی نصرہ ان دو نے اس کی مدد کی نصرہ ہو گردان کرنے دیں پوری منٹ ایک منٹ نسرا ہب وہ دو مدد کر رہے ہیں پہلے ایک مدد کر رہا تھا اب دو مدد کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا نسرا نسراہ نسرا ہوں نسرا میں نے کرنی ہے کریں ہاں نصرہ کم اگر نسرا کم بول دیں گے تو دو نہیں کریں گے ایک ہی کرے گا نسرا کم ش نسرا نسرو کیا مطلب ہے شباز بھائی انہوں نے مدد کی انہوں نے اس کی مدد کی نسر اب یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں نسرو کے بعد جب آپ ہو لکھیں گے نا یہ جو الف ہے نا یہ ہٹا دیں گے بس نسر بس الف لکھا نہیں جائے گا پہلے لکھتے تھے نا الف ماضی میں اس کے بعد جب پروناؤن آئے گا تو الف نہیں لکھیں گے بس پڑھا اسی طرح جانا ہے صرف لکھنے کا فرق ہے وہ بتا دیا جی اب نسرو ہو نسرت کیا مانا ہے معاویہ ہے اس مونس نے مدد کی یعنی شی ہیلپ شی ہیلپ شی ہیلپ ہم ہم نسرت شی ہیلپ آل آف دا آبجیکٹس جی سب سے مدد کروانی ہے ہم نے اوکے okay? جیو امیر تیار ہے نصراتا کیا مطلب ہے ان دو مونس نے مدد کی ان دو مونس نے اس ایک مذکر کی مدد کی نسرتا ہوں رحمان خیال ہے नसरना کیا مطلب ہے نسرنا عبد اللہ تین چاروں تو نہیں ہوگی ہی نہیں انہوں نے مدد کی بانس کے بارے میں کہا جا رہا ہے دے ہیلپ ٹھیک ہے نسرنا اب دے ہیلپ ہم نسر نہ سرنا ہم نسر نہما نسر نہ سر نا کا نسر نہ کما نسر نہ نی نسر نا کما نسر کیا مطلب ہے نے مدد کی نسرتا تو نے مدد کی تو نے اس کی مدد کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ نا ایک مسئلہ آئے گا جس میں نا نسرتا کا کہ ت نے تیری مدد کی یہ پاسبل نہیں ہوگا لیکن ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں نا ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نثرتا کا ہم بنا لیں گے لیکن ایکزسٹ نہیں کرے گا وہ کہ نے تیری مدد کی یہ کہہ سکتے ہیں تو نے اپنی مدد کی اب ت نے اپنی مدد کی یہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک اور اسلوب اختیار کیا جائے گا وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو اوکے ابھی فی الحال جب ترجمہ کریں گے تو آپ کو کوئی ایسا آ جائے نا کہ تُو نے تیری مدد کی میں نے میری مدد کی ٹھیک ہے تو وہ پاسبل نہیں ہوگا وہ پھر میں نے اپنی مدد کی ہوگی لیکن اس کے لیے ایک دوسرا اسلوب ہوگا اوکے وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا ابھی بتاؤں گا آج ہی بتاؤں گا لیکن بعد میں اچھا جی نصرتا اس کے بعد آئے جی نسر تما ہاں جی کیا ترجمہ ایسا کہ تم دونوں نے دیکھی تم دونوں نے اس کی مدد کی نسر ہوں آسر کو سلی نسر تم آسر تم آسر نسر تم آمر تما نسر تم آسر نسر تما کا تم دونوں نے تیری مدد کی پاسبل نہیں ہے بنا لیں ٹھیک ہے جی تم دونوں نے میری مدد کی تم دونوں نے ہماری مدد کی یہ تو پاسبل ہے ٹھیک ہو گیا فروخ نصر تم کیا مطلب ہے تم سب نے مدد کی تم سب نے اس کی مدد کی نصر تم ہو یہ بنتا ہے لیکن کہتا ہے نہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگا بنتا یہی ہے لیکن ارب کو اچھا نہیں لگتا وہ کہتا ہے یہ کا نصر تم ہو نصر تم ہا نسر تم کا مزہ نہیں آیا وہ کہتا ہے یہ جو تم والا ہے نا تم تم والا لفظ ہے نا ماضی میں تم اس تم کو نہ من کر دو تم کو کیا کر دو تمو فلو آ جائے گا تم کے ساتھ جب ضمیر آئے نا تم والے لفظ کے ساتھ ضمیر آئے مفول والی تو تم نہیں بولنا تمو بول دینا اب بولیں جی نسر تب اب دیکھیں آ گیا نصر تمو موہ نسر تو منہ ما نسر تم پہلے تھا نصر تمو ہو نسر تم ہوما نسر تم ہوم اوکے نا تو لینگویج میں فلو ہوتا ہے رکھیے گا جی بسم اللہ نسر تم ہاں بھائی نسر تی نسر تم نا ماشاء اللہ جی اب جو میں بول رہا ہوں نا وہ بس کر لیا تو ماہر جی عاصف نصرتی نصرتی نصرتی کا مطلب اس کہاں سے آ گئی ہاں مس کو کہہ رہے ہیں تو نے مدد کی نصرتی یو ہیلپ ہم نسرتی اردی میں شاہ جی تسلی سر کھڑی नसरती نسرتی ہی نسرتی نسرتیما نسرتی ہاں نسرتی ہم شابش اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ کا ایک ٹاپک بھی مس ہو گیا ہے تو آپ لنک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. کہنے کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ ہو پر کھڑی زیر آتی ہے جب پیچھے دے رہا ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ نے مس کر دیا نا تو مس ہی رہے گا وہ ہما ہیم اور ہنا کا پڑھا جاتا ہے اگر آپ نے مس کر دیا تو مس ہی ہے, سمجھ ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوسرے کہتا ہیں صرف زندگی کے یہ چند دن ہے یہ نکال لیں بغیر ناخ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہباز ٹھیک ہے وہ کم کم کم سب ایسے رہیں گے کم کی نسرتی نی نسرتی نا نسرتی ت نے مدد کی میری موناسا وہ کہہ رہے نسرتی نی اچھا نہیں لگ رہا نہ لگے آپ کو ٹھیک ہے جا بن گیا بار کہاں ہاں ہاں نصر تھی ہاں اچھا پہلے سے ہاں اس کا سوال اچھا ہے کہ وہ کہہ رہے یاد جب آئی ہے تو پہلے سے تو پھر نی نون صاحب کو آنے کیا ضرورت ہے یہی سوال ہے نا سوال بالکل کا جنون ہے دیکھیں اگر وہ نون نہ آئے نا تو لگے گا دیکھنے والے کو کہ اس نے نہ اس کی بات مانی ہوئی ہے حالانکہ اس نے اس کی بات نہیں مانی ہوئی ٹھیک ہے نا سمپل سی بات ہے تو اس لیے سمپل سا رول نکالیں کہ فیل کے ساتھ جب بھی یا آتی ہے تو نون صاحب آتے ہی آتے ہیں نے کہا مسئلہ اب جب بھی ہوگا میں نے آ ہی آنا اب پکا اوکے جی آگے چلیں جی اب تمہاں والا بھی ہو گیا تنہ والا کر لیتے ہیں نصر تنہ کیا مطلب ہے شہباز نصر تنہ تم سب نے مدد کی تم سب نے اس کی مدد کی شابش ٹھیک ہے شابش شابش ترجمہ بنتا ہے بنے نہیں منتا نہ بنے ہمارے جملے بن رہے ہیں اوکے okay. جی شاہ روز تو کیا تجمہ ہے کیا تجمہ ہے تن ہے تون ہے تا تصر تد کی میں نے اس کی مدد کی آئی ہیلپ ہم جی شابش نسر تو ش شابش چابش چابش چابش نسر تو نہیں بنے گا کہ میں نے میری مدد کی نہیں میں نے اپنی مدد کی اس کے لیے اور سلوک ہوگا وہ چھوڑ دیں آپ یہ دونوں چھوڑ دیں ٹھیک ہے کیونکہ نہیں بن رہی لے جی لاسٹ نسر نہ کرو گے اسمائل نا کیا مطلب ہے شابش ہم سب نے مدد کی ہم سب نے اس کی مدد کی بس چھوڑتا نسر نانی ना ن... نا جو ہے दे گئے بنے گئے اوکے تو دیکھے جی میں نے آپ کو ایک ماضی کی نصرہ کی گردان لی ایک نہیں ہوتا وہ لگوا لیکن جواب کوئی ہوتا ہے تو جملے بنا لیے آپ نے اوکے جی اب میں انہیں سے آپ کے سامنے جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس کے جبلے لکھوں تو ترجمہ کر لیں گے ماشاءاللہ میں لکھتا ہوں آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ کس نے اس جملہ فیلیا کو پہچان لیا اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے امر تک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ مانی بتایا بتائے بھائی اوپر نہیں لکھا ہوا حملہ کیا نہیں فیل مطلب بتا دیا لکھا آپ نے نہیں لکھا آپ کی غلطی ہے میں نے بتا دیا فیل جی ماجد چلے مجھے یہ بتا دیں کس نے کام کیا ہے اور کس پہ کام ہوا ہے میں نے تجھے حکم دیا اللہ تعالی نے سے پوچھا کہ ماں منا کا اللہ تسجدہ از امرتو کا جب میں نے حکم دیا تجھے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے آگے سے دو جملے بولے ایک جملے اس میں بولا اس نے جملے اس میں جو بولا وہ تھا فروخت انا خیرن منہو جملے پارس کر دے ثاقب پارٹس نام بولے پارٹ کا کیا ہے میں مفت خبر متعلق ٹھیک ہے ترجمہ کرے پہلے مفتا کا پھر متعلق کا پھر خبر کا پھر ہے لگا دے اس, اس, مین ہوں میں اس سے بہتر ہوں ایک جبلا اس میں بولا میں اس سے بہتر ہوں اور دلیل اس نے دی جبلا فیلیا میں حسن پہچانو حلق نہیں ترجمہ کر دیں پھر بعد میں پہ... پوچھ لوں گا ترجمہ صحیح کر دیں کہ تو سمجھاً سمجھ آ گئی سطح میں ہاں مجھے بنایا. پیدا کیا ٹھیک ہے حامد خلکتا ہوں تو نے اسے بنایا ٹھیک ہے اور یہیں سے ہم آگے چاہ رہے ہیں جملہ فیلیا کو بڑھاتے ہوئے جملہ فیلیا وہ جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا لہذا دو پارٹ ہوتے ہیں فیل اور فائل فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے فائل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے زمیر ظاہر جب فائل زمیر ہوتا ہے تو چودہ کے چودہ سیگے استعمال کر سکتے ہیں جب ظاہر ہوتا ہے تو صرف دو کر سکتے ہیں ایک اور چار بعض فیل مفول ڈیمانڈ کرتے ہیں تو جملہ فیلیا کا اگلا پارٹ تھا مفول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور یہ بھی دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ظاہر ضمیر جب ضمیر کے طور پہ ہو تو ہو ہما ہوا والے استعمال کرتے ہیں اب ہم آگے چل رہے ہیں مرکبات ناقصہ کا استعمال جملہ فیلیا میں کتنے مرکب ناقص ہیں مرکب ناقص کتنے ہیں فروخت مرکب ناقص چار کون کون سے مرکب اشاری توصیفی اضافی جاری مجھے بتائیے مرکب جاری جملہ اسمیا میں کیا بنا تھا مرکب جاری جملہ عیسمیا میں کیا بنا تھا متعلق یار مبتدا خبر متعلق کیا ہو گیا مرکب جاری جملہ عیسمیہ میں کیا بنا تھا متعلق اب مرکبے جاری آ رہا ہے جملہ فیلیا میں اور متعلق ہی بنے گا خلقتا نی من نارن و من تین تو نے مجھے پیدا کیا من نارن آگ سے اور آگ کو نکرا لایا گیا منن ناری نے کہا اور میں نے کہا کہ جب عرب نکرا لاتا ہے تو اس میں کوئی خاص مفہوم ہوتا ہے تو گویا وہ کہنا چاہتا تھا کہ آگ بڑی سپیریئر چیز ہے سپیریئر آگ سے ہوں من تینن اور نے مٹی سے پیدا کیا مٹی کو نکرا لے کے آیا گویا اس کو انفیریئر شو کرنا چاہ رہا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا فیل فائل مفول اور متعلق فیل فائل مفول اور متعلق تو رزلٹ نکلا کہ جملہ فیلیا میں مرکب جاری اسی طرح متعلق ہو کر آتا ہے جس طرح جملہ اسمیا میں مرکب جاری متعلق ہو کر آیا تھا اوکے سمجھ آ گئی سمجھ تو آپ کو جملے لکھوں تو ٹرانسلیٹ کر لیں گے اور یہی سے ہم ٹاپک شروع کریں گے جملہ فیلیا میں مرکبات ناقصہ کا استعمال چار مرکبات ناقصہ ہیں جی مرکب اشاری مرکب توصیفی مرکب اضافی مرکب جاری مرکب جاری کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ مرکب جاری جملہ فیلیا میں متعلق ہو کر آتا ہے ہیں بلکل اسی طرح جس, طرح جس طرح وہ جملہ اسمیا میں متعلق ہو کر آیا تھا دو ایگزامپل پرانے میں جس سے انا اسلمپل ہلکت جملہ فیلیا میں مرکب نا کس مرکب جاری کی ایگزامپل اوکے مزید کچھ جملے آپ سامنے رکھتے ہوں اور پریکٹس کر لیتے ہیں جی جی شہباز پارس کریں ٹرانسلیشن بعد میں ہوگی پارس کریں جملہ فیل ہے پارس بتائیں دخلہ کیا ہے فیل ہے زیدن کیا ہے فائل ہے فل بی کیا مطالق <تصفيق> مطالق ہے متعلق <تصفيق> ٹرانسلیشن کرتے <تصفيق> ہوئے سب سے پہلے آپ نے فائل کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے پھر آپ نے متعلق کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے فیل کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ ذہن میں رکھے گا دخلا زید التی کیا درجم ہوگا زید گھر میں داخل ہوا ٹھیک ہے زید گھر میں داخل ہوا وا ٹھیک ہے جلسہ الل کرسی جی حسن جلسہ جلسہ کیا ہے فیل علل کرسی کون سا پورا کہ جاری متعلق ہو گیا فائل جلسہ کے اندر جلسہ علل کرسی کیا ترجمہ ہوگا اور اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا اب وہ انڈرسٹوڈ ہم اردو بھی نہیں بولتے اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا ہم کہتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ گیا ٹھیک ہے اور کرسی پر بیٹھ گیا سما کے معنی ہوتے ہیں پھر سما کے مانا پھر ساکب سما اکلت آما ہاں جی اکلا فیل فائل کا جب فیل فولہ تو فائل لازمی ڈھونڈا کر فائل اس کے اندر ہی ہے کیونکہ آگے مرفول نظر ہی نہیں آ رہا ٹھیک ہے اسے دیکھیں صرف آپ ہاں جی اکل تاما فیل فائل مفول کیا ترجمہ ہو گیا پھر اس نے پھر اس نے کھانا کھایا پھر وہ شریف اور پانی پیا شریف الما کے پاس کر دو مفول دونوں کا ہے کس کے اندر اندر کہاں فائل اندر ہے صرف فیل اور فائل دونوں کہاں سے آ ہاں فیل کے اندر فائل ہے شریفا کے اندر ہوا ہے اور اس نے پیا الماء پانی ٹھیک ہے اور اس نے پانی پیا حامد اللہ ہاں جی کیا حمیدہ کیا ہے ہاں پھر اس نے اللہ کی تعریف اور شکر ادا کیا سما حامد اللہ پھر اس نے اللہ کی حمد کی اللہ کا شکر ادا کیا و خراجا بس صحیح سمجھ آئے نا بات ٹھیک <تصال> ہے نا اور گاڑی لے کے نکل گیا اب اس میں سے میں حرکتیں ہٹا دوں نا پھر بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکیں گے آپ حرکتیں لگا بھی سکیں گے ٹھیک ہے نا آپ بتائیں گے کہ اسے میں کیوں ایسے لگا رہا ہوں اوکے جی ہاں جی پڑھ لیں گے نا نہیں ہلکے دن نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے دہلا زیدن کوئی پوچھتا ہے زئی تون کیوں پڑھ رہے ہیں تو کیا جواب دیں گے بئی تھی پڑھ رہے پیچھے ہر ور لگا ہوا ہے اوکے الل کرسی دیر کیوں پڑھ رہے ہیں की ہر ور کی وجہ سے اکلابر کیوں پڑھ رہے ہونے کی وجہ سے آ گئی سمجھ تو یہی سلسلہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چلے گا